لی امری وحل قلی ماحمر ربنا المنا رشدنا وزنا شرورا ماحم وفقنا لما تحب و حقمبر سکن ارے نل باپ لا فلم کے واقعات اور حوادث اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو تبصرہ سورہ آل عمران میں چھ رکوؤں پر پھیلا ہوا ہے ان پر ہمارے اس مطالعے کی چار نشستیں منقید ہو چکی ہیں ابتدا میں میرا مان یہ تھا کہ چار نشستوں میں یہ بیان مکمل ہو جائے گا لیکن اندازہ یہ ہے کہ دو مزید نشستیں ہمیں اس پر درکار ہیں یہ کل ساٹھ آیات ہیں اور ان کی اہمیت کے پیش نظر تقریباً نصف یعنی 31 آیات میں نے ان میں سے منتخب کی ہیں کہ جن کا ہم کچھ مطالعہ کر چکے ہیں اور کچھ بقایا ہے چنانچہ یاد ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے آیات 121 تا 129 نو آیات پر مشتمل ہمارا جو ہے پہلا حصہ تھا پھر آیات 152 تا باون چار آیات کا ہم نے مطالعہ کیا پھر آیات ایک سو انتالیس کا ایک سو اڑتالیس یہ دس آیات ہیں جن کا مطالعہ گزشتہ نشست میں جاری تھا مکمل نہیں ہو پایا تھا لیکن چونکہ ان آیات کی تلاوت میں نے پچھلی نشست میں کر لی تھی اس لیے آج میں نے ان سب کی تلاوت نہیں کی ہے صرف ان میں سے پہلی آیت اور آخری آیت کے حوالے سے اس حصے کو معین کر دیا ہے کہ جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے لیکن سب سے پہلے مجھے قرض ادا کرنا ہے جو دوسرا حصہ تھا آیات 152 سو باون اس میں جو آخری آیت تھی اس کے ذمن میں ایک سوال بھی پیدا ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب مجھے اسی مرحلے پر دے دینا چاہیے اور یہ کہ ایک بات میں نے یہ بھی کہی تھی کہ میں صرف اپنی یادداشت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اور میں پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا تھا میں نے پھر مطالعہ کیا ہے اور اس کے ذمن میں جو بات سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے لے آنا چاہتا اس <بتدور> آئے مبارکہ کے الفاظ ہے انیم تبل ان تغل غفور شیتان <حلین>।; یقیناً تم میں سے جن لوگوں نے پیٹ پھیری دن جس دن کے دو جمعیتوں کی مٹ بھیڑ ہوئی دو لشکروں کا مقابلہ ہوا واقعہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا ان کے قدم دگمگا دیے تھے ان کے اپنے باعث اعمال کے سبب سے اور اللہ انہیں معاف کر چکا ہے یقیناً اللہ غفور ہے حلیم ہے اس آیت کے بارے میں ایک بات تو میں نے ارض کی تھی اس کو آج دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس کا اطلاق کیا ہے عبداللہ ابن اوبئی اور اس کے تین سو ساتھیوں پر کہ جو میدان عہد میں پہنچ کر وہاں سے واپس چلے گئے تھے جنہوں نے جنگ میں سرے سے حصہ نہیں لیا میرے نزدیک تو یہ سخت تصدیق میری زبان پر آتا ہے کہ بہت ہی اہم خانہ بات ہے کم سے کم بات یہ ہے کہ یہ قلت تدبر کا نتیجہ ہے اس قدر اہم لفظ اس میں آیا ہے انزیم طول من کم اور اس منکم پر میں نے اس سے پہلے زور دیا تھا آغاز میں فرمایا تھا اس حمت فتح نے من کم انتشلا عبداللہ ابن ابئی کے ساتھ جو تین سو آدمی چلے گئے تھے ان کے بارے میں منکم کا لفظ نہیں آئے گا بلکہ یہ کہ بنو ہارسہ اور بنو سلمہ یہ دو مزید جو قبیلے تھے کہ جو جن کو وقتی طور پر کچھ روف کاری ہو گیا تھا اور ان کے بھی قدم دگمگائے تھے آرسی طور پر ان کے بارے میں فرمایا اس حمت اور فتح نے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ فخر کرتے تھے کہ اگرچہ اللہ تعالی نے یہاں ہماری ایک کمزوری کا تذکرہ فرمایا ہے لیکن من کہا ہے کہ ہم اے مسلمانوں میں سے اہل ایمان میں سے ہمیں مسلمانوں کی جمعیت سے علیحدہ نہیں کیا گیا جبکہ ہم دیکھیں گے کہ عبداللہ ابن ابئی کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے اس آیت مبارکہ میں تذکرہ ہو رہا ہے اس بالکل طبی کیفیت کا یہ طبی کیفیت کے جو غزب احد کے روز واقع ہوئی ہے پھر چند سال کے بعد غزب ہنین میں بھی ہوئی ہے غزبۂ ہنین میں بارہ ہزار کلشکر حضور کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ہے کہ جب اچانک تیروں کی بوچھار آئی ہے اس لیے کہ شتیف کے جو تیر انداز تھے وہ بہت ماہر تیر انداز تھے اور وہ گھاٹیوں میں چھپے بیٹھے تھے اب ایک لشکر سے چلا جا رہا ہے اس مینان کے ساتھ اسے کوئی اندیشہ نہیں ہے اس طرح جب ایک دم تیروں کی بارش ہوئی ہے تو بل گڑ بچیے یہ بالکل ایسے ہی جیسے ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے غیر اختیاری فعل ہوتا ہے ایسے موقع پر انسان سوچ سمجھ کر کوئی قدم نہیں اٹھاتا بلکہ فطری اور طبی طور پر گویا کہ ایک فوری طرز عمل ہے جو انسان سے سابر ہو جاتا اس کے بعد حضور اپنی سواری سے اترتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں جھنڈا تھامتے ہیں خود موجود. رج پڑھتے ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ ان نبیز انبن عبد المطلب میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا یہاں میدان میں موجود ہوں پھر آپ نے لوگوں سے کہا ہے پکارو الیہ عباد اللہ تو اب سب کے سب لوگ پلٹ آئے تو ایک فوری سا معاملہ تھا جو ہوا ہے بالکل اسی طرح کا معاملہ ہو میں ہوا ہے صورت حال کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ فتح ہو چکی ہے دشمن بھاگ رہا ہے مسلمان تعقب کر رہے ہیں صاحب باتیں اس وقت ان کے آساب ہیلے پڑ چکے ہیں لیکن اچانک پیچھے سے جو ہے وہ رسالہ آتا ہے اور رونگتا ہوا گزر رہا ہے اس حالت میں ایک بھدگڑ کا مت جانا ایک بالکل طویل فیل تھا یہ در حقیقت اس کا تذکرہ ہے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں میں سے تھے کہ جو اس روز میدان سے جنہوں نے اب یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ راہ فرار اختیار کی ہے جو فوری طور پر جو ایک طرز عمل جس کی میں نے ابھی وضاحت کی ہے لیکن ہم یہی کہیں گے کہ راہ فرار اختیار کی ہے لیکن یہ کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ بات ایسی ہے تو اب میں نے اس کی تحقیق کی ہے امام راضی نے بڑی تفصیل سے ابن اصحاق نے جو سارا معاملہ صرف نگار ہے مشہور حضور کے انہوں نے جو تفصیل بیان کی ہے میں اس کے حوالے سے وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں ابن لگنصاف کا یہ کہنا ہے کہ لشکر جو ہے مسلمانوں کا سات سو افراد پر جو مشتمل تھا تقریباً تین حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک حصہ ایک تہائی تو مسلمان وہ تھے یا تو ان میں سے شہید ہو گئے ستر حضرات اور باقی جو ہے مجروح ہوئے شہید ایک تہائی ثابت قدم رہے جمے رہے اور ایک تہائی نے میدان سے جو دبی اور فوری جو ان کا طرز عمل تھا کہ انہوں نے وہاں سے حزیمت کا راستہ فرار کا راستہ اختیار کیا یہ جو ایک تہائی تھے ان میں سے بھی کچھ تو وہ تھے کہ جو مدینے چلے گئے اور وہاں یہ کہ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ مدینے کی خواتین نے مٹی ان کے منہ پر پھینکنی شروع کی کہ تم لوگ میدان سے جان بچا کر بھاگ آئے ہو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم تو خواتین کا یہ طرز عمل بھی ریکارڈ ہے کچھ وہ لوگ تھے کہ جو مدینے جانے کی بجائے ادھر ادھر منتشر ہو گئے اور بڑی جمعیت جو تھی اس ایک تہائی میں سے وہ, وہ تھی جو پہاڑ پر چڑھ گئی اور پھر وہی راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ دیر کے بعد اختیار کیا اور پھر وہ ایک جو بھی ایک تہائی جو ہے ثابت قدم رہی تھی جمعیت اس نے آرڈرلی ریفیوج اختیار کی پسپائی اختیار کی لیکن یہ کہ اہتمام کے ساتھ نظم کے ساتھ اور وہ بھی پہاڑ پر چڑھ گئے لیکن یہ جو درمیانی تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا ایک تہائی ان کی گویا کہ اس وقت فوری ایک رد عمل کے طور پر فرار کی کیفیت ہو گئی تو جو لوگ کے پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں اس وقت ان میں حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عن دو انصاری صحابہ کے ساتھ جن کے نام ہیں حضرت سعد اور حضرت عقبہ ان کے ساتھ انہوں نے میدان کو چھوڑ کر سمجھ یہ سمجھئے کہ جو بھی جان بچانے کی خاطر جو الفاظ چاہے استعمال کر لیں انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ کسی اور طرف نکل گئے مدینے نہیں گئے اور پھر تین دن کے بعد وہ واپس پہنچے تو در حقیقت یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے ان جو بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے فوری ایک رد عمل میں وہ جو بھگدڑ بچی ہے میدان عہد میں ان کا تذکرہ ہے کہ ان لذیذ طلّع من لیکن من کم کا لفظ تم ہی میں سے تھے اہل ایمان تھے ان کے ایمان میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے لیکن جو فوری ایک ایمرجنسی کی صورت پیدا ہو گئی اس میں ان کا فوری طرز عمل یہ تھا ان لذیر طلع من کم تقل جمعان ان نمست نگر نہ و بے باغ کا سبق اب یہ ہے اصل میں جس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے کہ شیطان نے ان کو قدم جو ہے وہ ڈگمگا دیے تھے ان کے اپنے باغ امال کی وجہ سے تو میں نے ارض کیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے اگر کوئی خطا سرزت ہو جائے لیکن بہت فخ لفظ بھی بول رہا ہوں معاشیت کا صدور ہو جائے کہیں کوئی گناہ کا صدور ہو جائے تو یہ کہ اس کے کچھ اثرات جو ہے باقی رہ جاتے ہیں انسان کی شخصیت کے اندر جس کی وجہ سے ایک طرح کا زوف پیدا ہو جاتا ہے اور یہ زوف وہ ہے کہ جو ہم اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہیں گے کہ ریزسٹنس جو ہے شیطان کے خلاف وہ جو ہے کمزور پڑ جاتی ہے پھر شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے بعد کے کسی مراحل میں سے کسی مرحلے میں ان کے پاس اب میں لفظش پیدا کر دینا یہ گویا کہ تعبیر ان الفاظ کی کہ ان نمست لحبو شیطان, شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے لیکن کس بنا پر میں با بے ماں کسب شیتان کو یہ موقع ملا ہے اس وجہ سے کہ ان کے اپنے کچھ اعمال ایسے تھے جس کی وجہ سے ان میں وہ ذوق پیدا ہو گیا اس پر سوال بھی مجھ سے کیا گیا اور خود مجھے بھی یہ خیال آیا کہ ایک طرف بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے اور یہ ہم بڑی تفصیل سے توبہ کی بحث میں پڑ چکے ہیں کہ جب ایک انسان توبہ کر لیتا ہے تو اب تائی من بنظم پہ کمل لازمبل ہوں کسی گناہ سے معصیت سے خطا سے توبہ کرنے والا تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کی ہی نہیں خطا کی ہی نہیں تو اس طرح کے کسی اثرات کا باقی رہ جانا جو ہے اس کے لیے پھر دلیل کیا ہے اس پر جو میں نے مطالعہ کیا غور و فکر کیا ہے تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اصل میں یہ جو خطا یا گناہ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک قبائل کبائر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو خود تنوع ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے یہ حرکت مجھ سے غلط سرزد ہو گئی ہے یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے فوراً وہ تنوع ہوتا ہے اگر اس کے دل میں ایمان ہے فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے اور یہ کہ متوجہ ہوتا ہے رجوع کرتا ہے پشیمانی کے ساتھ موتی سمجھ کے شان کریمی نے جن لیے قطرے جو تھے میرے ارقے انفال کے تو حقیقی پشیمانی کے ساتھ اللہ تعالی کی جناب میں توبہ کرتا ہے تو اس سے تو وہ سارے اثرات بالکل صاف ہو جاتے ہیں پھر کوئی اس کا ریزول ایفیکٹ باقی نہیں رہتا لیکن یہ دوسرے گناہ ہیں جن کو ہم سوائل کہتے ہیں جن کے بارے میں عام قاعدہ یہ ہے کہ ان الحسنات حسنات سیاحت چھوٹے چھوٹے گناہ اس میں انسان کو توجہ بھی نہیں ہوتی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی خطا کی ہے کوئی غلطی کی ہے ایسے ہی بیٹھے ہوئے بغیر کسی نیت کے بغیر کسی راجے کے اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی بری بات جو ہے وہ کہیں تسکرے میں آ یہ خیال ہی نہیں ہوا کہ نہ میری نیت یہ تھی کہ عیبت کروں نہ میں واقع کروں اس کی حیثیت عرفی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تھا لیکن بھارت غیبت ہو گئی ہے ایک بات جو ہے وہ ایک گویا کے گناہ کے درجے میں اس کا سدور تو ہو گیا ہے تو یہ جو سغائر ہیں ان پر توبہ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ متفق علیہ ہے کہ ان پر توبہ لازمی نہیں ہے بلکہ یہ سگائر خود بخود نیکیوں کے ذریعے سے دھلتے رہتے ہیں جب انسان کو نیکی کرتا ہے تو بہت سے جو اس طرح کے سغائر ہیں وہ گویا کہ دھل جاتے ہیں اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں جب انسان وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جو ہے دھل جاتے ہیں اسی طریقے سے وہ جیسا بھی وہ مختلف اعضا کو دھوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان آزاد سے جو بھی معاشیتیں سرزد ہوئی ہو وہ گویا کہ زائل ہو جاتی ان حسنات ن سیاحت نیکیاں جو ہیں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں ان کے اثرات کو ظاہر کر دیتی ہیں لیکن اس میں اس پر اتفاق ہے اجماع ہے کہ اس سے مراد کبائر نہیں ہے سزائر چھوٹے چھوٹے گناہ غیر ادادی طور پر جو انسان سے ہو جاتے ہیں اس طرح کے گناہ جو ہیں ان کو از خود یہ جو نیکیاں ہیں وہ دھوتی رہتی ہیں لیکن یہ کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہو ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے قبائل کا تو یہاں سوال ہی نہیں یہاں تو اگر کوئی امکان ہے بے با با کا تو وہ سغائر ہی کا ہے اور ان سغائر کے ضمن میں یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا تنبہ بھی ہو اور ضروری نہیں ہے کہ اس پر توبہ بھی کی جائے اور جب تنبہ نہیں ہوگا توبہ نہیں ہوگی تو اس کے کچھ اثرات کا انسانی شخصیت کے اندر برقرار رہ جانا جس سے کہ شیطان کے خلاف ریزسٹنس جو ہے وہ لوور ہو جائے کمزور ہو جائے یہ بات بالکل معقول ہے اور سمجھ میں آتی ہے تو یہی فوجی ہے جو سمجھ میں آتی ہے کہ نمست اللہ شیتان کا سبو شیطان کو چونکہ پرانے مجید کا فرق تو یہ کہ شیطان کو اختیار کوئی حاصل نہیں ہے انسان پر ان نابادی لکال فلفان شیطان ورغلا سکتا ہے شیطان وسوسہ اندازی کر سکتا ہے شیطان معاشیت کو خوشنما بنا کر دکھا سکتا ہے مدی کو بھلائی بنا کر دکھا سکتا ہے سبز بار دکھا سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ کسی انسان کو گناہ پر مجبور نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ شیطان کے اس اغوا اور شیطان کے ان وسوسوں کے خلاف جو ریزسٹنس انسان میں ہے وہ کمزور پڑ سکتی ہے انسان کے اس طرح کے سغیرہ گناہوں کی وجہ سے ان نمست لہم و شیطان واض ماہ یہ مفہوم ہے واللہ اللہ عالم اس سے زیادہ اس کے ضمن میں کچھ اور کہنا ممکن نہیں بہرحال اس آیت کا جو اور اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ولقت احمد ماحول ہو اللہ انہیں معاف کر چکا ہے یہ بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ یہ بات عبداللہ ابن عبی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نہیں ہو سکتی کیونکہ انشاءاللہ آج یا اگلی نشست میں ان کا تذکرہ بھی ہو جائے گا تو بات واضح ہو جائے گی کہ عبد اللہ ابن عبی اور اس کے ساتھی تین سو وہ تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ساتھ چھوڑ گئے ان کے لیے تو قرآن نے واضح رب منافق استعمال کیا ان کے لیے کسی معافی کا ان کے لیے کسی درگزر کا کوئی سوال نہیں اور وہ تو جیسا کہ میں ارد کر چکا ہوں انہوں نے اس کے لیے سچویشن جو ہے اور اس کے لیے وقت وہ طے کیا ہے کہ جس میں ان کی بدنیتی خود بخود ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے پورے لشکر کو ڈیموریلائز کرنا اور کفار کے لشکر کے حوصلوں کو بڑھانا یہ ان کے پیش نظر تھا اس لیے کہ مدینے سے ساتھ نکلا ہے تین سو اس کے آدمی بھی ساتھ ہیں ایک ہزار کی نفری لے کر حضور مدینے سے باہر تشریف لائے ہیں رات کو پڑاؤ میں شامل رہا ہے جب اس جگہ پر پہنچے ہیں صبح دوبارہ فجر سے پہلے پھر جب حضور نے کوچ کیا ہے اور ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں سے وہ لشکر نظر آ رہا ہے وہ انہیں دیکھ رہے ہیں یہ انہیں دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ تین سو کی جمعیت لے کر واپس گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تو باقاعدہ اس کا ڈیزائن تھا یہ اس کے پیش نظر یہ بات تھی کہ این وقت پر مسلمانوں کو ڈیمورلائز کیا جائے اور کفار کے حوصلے بڑھا دیے جائے کہ ان کی اتنی بڑی جمیت جو ہے ایک سے تین کا مطلب یہ کہ ایک تہائی جمیت جو ہے واپس جا رہی ہے تو اس کا معاملہ بالکل برکس ہے اس آیت کا جو ہے اطلاق اس پر کرنا جیسا کہ میں نے ارض کیا سب سے ہلکا لفظ یہ کہ قلت تدبر کا نتیجہ ہے اب آئیے ہم یہ جو آیات تھیں کہ جن کا مطالعہ گزشتہ نشست میں کر رہے تھے اس میں سے بھی میں چاہتا ہوں کہ جتنی آیات کا مطالعہ کر چکے تھے اس کو دوبارہ دوہرا لیں ولا تہرونا کتنا بڑا کرکا مسلمانوں تمہیں لگا ہے تمہیں صدمہ پہنچا ہے افسوس ہوا ہے ابھی جیسا کہ میں نے ارض کیا ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ایک تہائی نفری مسلمانوں میں سے یا تو وہ شہید ہو گئے ستر تو شہید ہو گئے ایک تہائی جو ہے کتنے بنیں گے سات سو میں سے دو سو دو سو پچیس دو سو تیس اس میں سے ستر جو ہے گویا کہ ان میں سے ایک بٹا تین وہ ہے جن, کے جن کا تو جامع شہادت جنہوں نے نوش کر لیا باقی ان میں مجرو ہے زخمی ہے تو بہت بڑا چرکا لگا ہے اس سے جو, جو بھی مسلمانوں کے دل زخمی تھے اس میں یہ کیفیت کے اندر ان کی حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس ہمت نہ ہو اور نہ ہی غمگین ہو ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ تم ہی سر بلند ہوگے کامیابی تمہارے ہی قدم چونے گی لیکن بشرطے کہ تم مومن ہوئے اس آیت میں جو اہم نکتہ میں نے نوٹ کرایا تھا کہ ان کن تم اگرچہ الفاظ عام ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ان سے ایک خاص طبقہ مراد ہے اور یہ قرآن پر تدمبور کے زمین میں بہت اہم بات ہوتی ہے کہ بسا اوقات خطاب عام ہوتا ہے معین کرنا پڑتا ہے کہ یہاں اصل مخاطب کون ہے چنانچہ پورے پرانے مجید میں یا یادین نافکو کے الفاظ سے کہیں منافقین کو خطاب نہیں کیا گیا منافقوں سے بات ہوتی ہے تب بھی یا الدین عام انوکسی کا استعمال ہوتا ہے یہ تو یہ کہ سیاق و فباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اہل ایمان نہیں بلکہ منافقین مراد ہے ان سے بات کی جا رہی اسی طرح یہاں سمجھیے کہ ظاہر بات ہے کہ جو مہاجرین تھے وہ تو آزمائشیوں کے بٹیوں میں سے نکل کر آئے تھے وہ کندن بنے ہوئے تھے ذرے خالص تھے ان کے کسی ایمان کے بارے میں شک و صبح کی گنجائش نہیں اسی طریقے سے انصار میں سے بھی ایک بڑی جمعیت ایسی تھے کہ جن کے بارے میں ان کن مومنین اگر تم مومن ہوئے یہ شرطیہ الفاظ جو ہے یہ کلام جو شرطیہ جو ہے یہ ان سے متعلق نہیں ہو سکتا مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو یا تو بدر کے بعد ایمان لائے ابھی ان کی تربیت کا مرحلہ آیا ہی نہیں ابھی انہیں بھٹیوں میں سے گزرنا ہے تو گویا کہ اصل خطاب ان سے کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ثابت کر دیا واقع امتحان تو ہوگے آزمائشیں آئیں گی اگر تم ثابت کر دو کہ تم حقیقی مومن ہو تو ہمارا پختہ وعدہ ہے اور یہ وعدہ جو ہے یہ دوسری بات آج اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ اگر تنت ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی لیکن جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے پرانے مجید پر غور کرتے ہوئے تابیل عام طویل خاص ان دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے تابیل خاص میں تو وہ کانٹیکسٹ ہے غزۂ عہود کے واقعات سے خطاب اہل ایمان سے ہو رہا ہے ان سے کہ جو بعد میں ایمان لائے جو ابھی نئے ہیں نو مسلم تھے یوں کہیے ابھی ایمان کے اعتبار سے نئے نئے آئے تھے لیکن یہ الفاظ عام ہیں یہ اللہ کا ہمیشہ کے لیے پختہ وعدہ اہل ایمان کے ساتھ اس میں یہ کہ کوئی خصوص نہیں ہوگا جیسا کہ اصول ہے تفسیر کا کیا لباروں عموم لفظ لال خصوصی سبب قرآن مجید کی آیات کا جو عموم ہے الفاظ کا اعتبار اس کا کیا جائے گا لہذا یہ وعدہ جو ہے ابدی ہے اٹل ہے یہ ضرور ہے کہ اللہ تھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے واقعی صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے جھوٹ موٹ کے مدعے یہ ایمان تو نہیں بنے ہوئے آزمائشیں آئیں گی آزمایا جائے گا وہ تو پورا فلسفہ جو ہے ابتلاح اور آزمائش اور امتحان کا وہ بار بار ہمارا زیر بحث آ چکا ہے اور ابھی آج بھی اس پر گفتگو ہوگی لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ کا یہ وعدہ اٹل ہے پختہ ہے اہل ایمان کی سربلندی یہ اللہ کا وعدہ ہے. فخ مسل قوم کر مسلمانوں اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے یا لگتا ہے تو تم سوچو کہ تمہارے دشمنوں کو یہاں پر مسل قوم القوم کا لفظ آیا ہے لیکن یہ کہ مراد کیا ہے دشمن تمہارے دشمنوں کو بھی اس قوم کو بھی مراد اس قوم کو بھی تو چرکا لگ چکا ہے بلکہ ایک اور مقام پر تو آیا ہے کہ دوہرا انہوں نے تم، تمہارے مقابلے میں نقصان اٹھایا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ آج کے درس میں وایت آئے گی تو یہاں صرف بشن کہا ہے جیسا چرکا تمہیں آج لگا ہے انہیں بھی ویسا ہی چرکا لگ چکا ہے ایسا ہی زخم انہیں بھی لگا تھا آج تمہارے ستر شہید ہوئے ہیں بدر میں ان کے ستر ہی تھے جو مارے گئے تھے اور کھیت رہے تھے وہ تلکل ایام الداب لوہا بین انداز اور یہ تو دن ہے جن کو ہم الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں اونچا نیچا کرتے رہتے ہیں یہاں پر جو ہے ایک حصف کا اسلوب جو ہے جس کا بارہ تسکرا ہوا ہے اس لیے کہ فرمایا تلکل ایام الداب لہا بین انس بل یازین امر تو واو ہر فرق ہے ماتوف الح تو آگے معتوف کیا ہے گویا کہ یہاں ماتوف محسوف ہے تلکل ایام ندا بین الناس لے یبلو یہ دن ہے جن کو ہم الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں لوگوں کے ماں بین تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں آزمائے کہنا چاہیے تلکل ایام ندا بلحا بین اناس لے نبل ہم لوگوں کے ماں بہن ان جنوں کا الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں کبھی شکست ہے کبھی فتح ہے کبھی نقصان ہے کبھی فائدہ ہے تاکہ ہم انہیں آزمائے جانچے پرکھے اور اسی کی مدی شرح آ رہی ہے بلے یا نماح النظین عام تاکہ اللہ تعالیٰ بالکل نکھار کر واضح کر دے ان لوگوں کو بالکل مبرحم کر دے واضح کر دے جو واقع صاحب ایمان ہیں وہ یت تفریح امنکم اور تم میں سے کچھ کو شہید بنا لے شہادت کا درجہ آٹا فرما دے